الدرس فی فضائل سورت الاخلاص تفسیر ابن کثیر الحمد رب العالمین بلال وسلام عالا اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد اجمعین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 اللہ الصمد لم قال قال حدیث محلہ فی فضلها ابھی کارنی آوین مفسر رحمت الله معلوم فرماتے ہیں کہ ہم اس صورت کے فضل میں مزید روایات ذکر کر رہے ہیں لیکن اس میں محبوضین جو ہے وہ بھی شامل نہیں یعنی دو صورتیں کل اب الب الفل قلب کال المام کال کالحدم نبی امامت نقبت ابن عامل رضی اللہ تعالا نوکالسلسل کا لیاتتا اخرسلی سان کا ولی کئی تو کاب کے الا ختی اتی کا اس حدیث مبارک میں عزرت حکمت اپنے عامر رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ میں جلدی جلدی گیا اور میں نے حضور پاک کے ہاتھ کو پکڑا اور پھر میں نے عز کیا کہ یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ ایمان والے بندے کو نجات کامل کیسے ملے گی کہ جہنم سے نجات مل جائے کامیاب ہو جائے تو نجات کا طریقہ کیا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ کیاکوا اخر اس لسانک زبان کو بند کر دو اخرس کا معنی ہوتا ہے گونگے بن جاؤ یعنی بات ہی نہ کرو والی یس اور اپنے گھر کے اندر رہو زیادہ باہر نہ جاؤ وب کے علاق اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے آگے رویا کرو کہ میں نے یہ غلطی کی میں نے یہ غلطی کی میں نے یہ غلطی کی تو پھر جو ہے نجات ہو جائے گی رسول اللہ اب فرماتی ہے حضرت عقبہ کے پھر دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ میری جلدی سے حضور پاک نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا فقال یا اکبت اپنے آمر اللہ کا خی رس اللہ انزلت فی التورات والانجیل والزبور والقرآن العظیم قال تو بلا جالانی اللہ فدا کا کالا حضور پاک نے فرمایا کہ ابت ابن عامر کیا میں تمہیں وہ تین صورتیں نہ پڑھاؤں نہ سمجھاؤں جو تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی زبور میں بھی قرآن پاک میں بھی تو میں نے کہا بالکل آپ ہمیں سکھائیں تو فرمایا کہ پھر حضور پاک نے یہ تینوں صورتیں مجھے پڑھائی کو لو اللہ آخری وقل اعزب بل فلک وکل اعظراسم کا تن سی ہنا ولا تک کالا فما نیت ہن نژ کا لاتن اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اک اب ان کو بھول نہ جانا یاد رکھنا اور کبھی رات کو جب سونے لگو تو یہ تین صورتیں پڑھ کے سویا کرو ان کو نہیں بھولنا ہر حال میں تو حضرت فرماتی ہیں کہ جب سے حضور نے فرمایا پھر میں نے نہیں چھوڑا اور نہ بھولا اور نہ میں نے رات کا پڑھنا چھوڑا کالاس ملکیت رسول اللہ تو اخذی اب تیسرے موقع پہ پھر مجھے موقع ملا تو میں نے جلدی سے جا کے حضور پاک کے ہاتھ مبارک کو پکڑا صلی اللہ علیہ وسلم و یا رسول اللہ اکبر بلعمال میں نے سوال کیا کہ حضور میں یہ بتائیں کہ افضل عمل کون سے ہیں من طریق ناخر اب فس احمد اللہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت اکما نے پوچھا کہ حضور ہمیں وہ عمل بتائیں جو افضل امن ہیں آپ نے سلمن کا تم اسی سے اپنا رشتہ محبت تعلق جوڑو جو تم اسے توڑے جوڑنے والے سے تو سب جوڑتے ہیں نا بات یہ ہے کہ جو توڑنا چاہے تم جوڑتے رہو اور اس کے بعد پھر میں آتی من ہر کا اور اس کو دو جس نے تمہیں نہیں دیا ہے ورنہ جو تمہیں دے گا تم بھی اس کو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس نے آپ کو نہیں دیا اور آپ اس کو دیں بارز امن ذل کا اور کسی نے تم تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو تم اعراض کرو تم اس کو زیادتی نہ کرو تو یہ افضل العمال ہیں امام تمدین آمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے اور لاؤ هو فلاشی کفن وقل فیم ولاح اہدی وکلا ارب بننا سے اب یہ سدی سے مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدی کا رضی اللہ تمہیں فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے لیٹ تو اپنے دونوں ہاتھ یوں اکٹھے کر لیتے اور اس کے بعد تین دفعہ قلع اللہ فلاح کو پڑھتے اور پھر اس میں دم کر کے اور ابتدا کرتے سر سے اور آگے سے اگلے حصے سے اور اس کے بعد جو ہے پھر سارے حصے پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پہنچاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہر رات میں یہ عمل مبارک کرتے تھے اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب آپ کی مزل وفات ہے جس میں حضور پاک کی وفات ہوئی اس بیماری میں اتنا اثر تھا حضور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادات مبارک کے معمول تھے وہ پڑھنا بھی مشکل ہو گیا تھا تو پھر ابھی بھی عائشہ فرماتی ہے کہ میں پڑھتی تھی یہ صورتیں لیکن اپنے ہاتھوں میں دم کرنے کے بجائے حضور کے ہاتھ میں میں پھون کو مار کے حضور کا ہاتھ پکڑ کے پھیرتی تھی چونکہ یہ حضرت عائشہ کا علم ہے کہ بھئی میرے ہاتھ میں تو وہ برکت نہیں ہے نا جو سیدنا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں برکت تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت عظیمہ ہے معاوضتین سورت الخلاص اسی طرح صورت القافرون یہ بہت بڑی عظیم نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر بلا کے لیے ہر مصیبت کے لیے جن ہے جادو ہے شہر ہے اب دیکھیں نا خود حضور پاک میں جادو ہو گیا یہ جادو جو ہے یاد رکھو یہ علم ہے لیکن شیطانی علم ہے علوم دو قسم کے ہوتے ہیں رحمانی بھی ہوتے ہیں شیطانی بھی ہوتے ہیں قرآن ہے حدیث ہے فقہ ہے یہ سب رحمانی علوم ہیں اور اسی طرح جادو ہے علم جفر ہے علم نجوم ہے اور علم الآداد ہے علم الوان ہے یہ سارے علوم جو ہیں یہ شیطانی علم. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ من تصحر فقط کفر جو آدمی سیر کرتا ہے گویا وہ کفر کرتا اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ من عطا او کاہنا جو آدمی نجوموں کے پاس اور کاہنوں کے پاس اور یہ ہاتھ دکھانے والے اور یہ جناب ذائچے بنانے والے ان کے پاس جاتا ہے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یار دیکھو اس نے ساری باتیں بتا دی ہیں فقط صدک محمد اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا جب اللہ کہتا ہے کوئی عالم الغیب نہیں تین علم غیب کا کیا پتا ان کے تو ایک اندازے ہوتے ہیں نا جی بات کرنے کے طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے بات کرتے کرتے آپ کی باتوں سے اندر پھنسا لیتے ہیں جیسے کہ ایک دفعہ حجاج ابن یوسف کے پاس ایک بڑا ماہر آدمی نجوم اور جفر کہا گیا اور یہ بڑے واقعی علم تو ہے نا جی میں نے آپ کو کہا کہ علم تو ہے لیکن شیطانی جیسے اب گانا علم ہے موسیقی علم ہے ناجنا علم ہے لیکن شیطانی علم ہے اب یہ تھوڑا ہی گیس ہر آدمی گا لیتا ہے یہ علم تو ہے لیکن شیطانی علم ہے تو حجا جبن یوسف نے ایسے کیا کہ مٹھی بھر لی اپنے کچھ جو دانے پڑے تھے اس کی اور کہنے لگا کہ بھائی تم بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنے دانے ہیں تو اس نے کہا کہ سات دانے ہیں کھولا تو سات تھے اب حجاج کمرے میں چلا گیا اس نے کہا شاید اس نے دیکھ نہ لیا ہو کمرے میں جا کے اس نے پھر وہ دانے مٹھی بھری اور پھر اس کے سامنے آیا بتا اب کتنے ہیں اس نے کہا جی اب اکیس ہے جب وہ کھولا تو اکیس تھے حجاج پھر تیسرے دفعہ کمرے میں گیا اور جا کے پھر مٹھی بھری پھر آیا کہا بتا اس نے کہا جی اب میں نہیں بتا سکتا انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا پہلے آپ گن گرا رہے تھے تو میں آپ کا علم چرا رہا تھا اب آپ نے بغیر گنے ہوئے اٹھائے ہیں تو جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں کیسے علم چراؤ وہ تو, تو میں آپ کے علم کو اندر سے چرا رہا تھا یہی ان کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے حال حوال کریں گے نا اسی میں وہ آپ کی باتوں سے اندازہ لگا دیتے ہیں اور پھر غریب لوگ ہوتے ہیں بےچارے جاہل لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو دھوکھے دیتے ہیں ان سے مال حتہ کہ اب تو اللہ معاف کرے ایسے ایسے عامل پکڑے گئے جو لوگوں کی عزتیں برباد کرتے ہیں پکڑے گئے البم برامد ہوئے گندی فلمیں برامد ہوئیں شراب برامد ہوئی عامل بنے ہوئے اس میں آزم کے بورڈ لگا کے بیٹھے ہوئے انا اللہ تو جادو ایک ایسا خبیص ہے حضور نے ہے کہ بچھو اور جادو جو ہے نا کسی کا حیا نہیں کرتے بچھو کو بھی موقع ملے گا تو نبی کو بھی ڈنگ مار دے گا اور جادو بھی حیا نہیں کرتا لبی دن آسم ایک یہودی تھا اس کی بیٹیاں بھی بڑی جادوگرمیاں تھیں پہلے تو انہوں نے جادو کیا حضور پہ چونکہ یہودیوں نے کہا تھا کہ جادو کرو ہم تمہیں پیسے دیں گے تو ان دونوں لڑکیوں نے اپنے علم کے مطابق حضور پہ جادو کیا لیکن اثر نہیں ہوا پھر انہوں نے لبید ابن العاصم سے کہا کہ بھائی اور تمہاری بیٹیوں نے جادو کیا اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا اب تم کو سکے چلو ٹھیک ہے اب میں خود کروں گا پھر لبید ابن العاصم نے جادو کیا تو اس کا حضور پہ اثر ہو گیا اور یاد رکھو یہ اثر جو تھا یہ دنیاوی معاملات میں تھا دین کے معاملے میں نہیں تھا یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نماز پڑھتے ہوئے بھول جائیں قرآن پڑھتے ہوئے بھول جائیں نہیں جادو کا اثر یہ تھا کہ خود کھانا نہیں مانگتے تھے پانی نہیں مانگتے تھے آپ نے دے دیا تو پی لیا ورنہ نہیں یہ اثر تھا اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے یہ اثر تھا خواہش ختم ہو گئی زیادہ تر جادوگر زور اسی چیزوں پہ لگاتے ہیں فلو کو مرے وجہ جی خامند اور بیوی میں جدائی کرتے ہیں یہ چلتا رہا سلسلہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے آپ نے فرمایا کہ دو آدمی آئے دو فرشتے آئے انسان کی شکل میں ایک میرے سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا تو جو پاؤں کی طرف کھڑا تھا اس نے سوال کیا کہ ما بھی ہاضر وجول اس انسان کو کیا تکلیف ہے تو اس نے کہا متبو اس پر یادو ہے تو اس نے کہا کہ وہ جادو کہاں ہیں اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر جو کھجوروں کا پرانا ایک باغ ہے وہاں ایک پرانا کنواں ہے اس کنویں کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے نا کنویں کے نیچے رکھنے کے لیے اس لکڑی کے نیچے وہ جادو ہے اور وہ دونوں فرشتے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انھو اور اپنے دیگر صحابہ چند ایک صحابہ کو بلایا اور وہیں حضور اسی مقام پہ تشریف لے گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو وہاں جو کھجور تھیں ایسے تھیں جیسے روس شیا تین کو شیطانوں کے سر ہوں وہ کوئی عجیب قسم کی کھجوریں تھیں یعنی بد شکل بد ہائر اور وہاں جو کنواں تھا اس کا پانی ایسے نظر آ رہا تھا جیسے بالکل سبز پانی ہو بارے کو بتا یہ صورتیں بھی حضور پہ نازل فرما دی کل ابوز ربل فلک اور کل اوز الناس آپ نے صحابہ کو حکم دیا صحابہ اندر اترے انہوں نے جا کے لکڑی کے نیچے ہاتھ مارا تو جادو جو تھا نا وہ چیز جو تھی وہ ہاتھ آ گئی اور وہ لے کر نکل آئے کنویں سے یہ چیز ملی ہے وہ ایک کنگی تھی اور اس کندھی میں حضور پاک کے بال مبارک تھے اس بدبخت وقت میں پڑھ پڑھ کے وہ بال جو تھے نا اس گندی کے دندانوں میں باندھے ہوئے تھے اور پھر ان میں سوئیاں چب ہوئی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سولت پڑھتے گئے اور وہ گرا بھی کھولتے گئے پڑھتے گئے کُلہ بال فلق میں شرما خلق میں شر خاص وقفات تو پڑھتے گئے اور کھولتے گئے اور کھولتے گئے اور کھولتے گئے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سارے بال مبارک کھل گئے سر رسول اللہ حضور سے ایسے معلوم ہوا کہ جیسے کوئی بوجھ تھا وہ ہٹ گیا اور آپ کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلوٹ حضور باغ نے وہ دونوں پھر کنویں میں ڈال دی اور تشریف لے آئے اور بی بی عائشہ کو بتایا تو بی بی عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ آپ لے آتے کم از کم ہم دیکھتے تو صحیح کہ ان ظالموں نے کیا کیا ہے آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس مسئلے کو میں ایک اضطراب اور فتنے کا ذریعہ بنا دوں بس اللہ نے مجھے شفا کر دی ہے تو میں نے کہا چھوڑو اس چیز کو اللہ ان سے خود ہی انتقام لے لیں گے تو یاد رکھیں جادو ہوتے ہیں اور سب سے پہلے جادو کے ماہرین یہودی ہیں اب یہودیوں سے یہ علم جو ہے وہ شیعہ میں آیا ہے اب زیادہ تر شیعہ میں جادوگر ملتے ہیں کیونکہ وہ بھی عبداللہ ابن سبا سے نکلے اور حسن ابن صباء سے نکلے ہیں حتہ کہ یعنی کابل اخبار جو تھے صحابی ہیں حضور کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے قرآن کی یہ صورتیں مبارک مجھے یاد نہ ہوتی اور میں نہ پڑھتا تو یہ یہودی اتنے بڑے جادوگر ہیں نجالت حمایت مجھے دو بنا دیتے لیکن اللہ نے مجھے قرآن کی ان صورتوں کی وجہ سے بچایا ہے تو اس لیے ہر کوشش کیا کریں اپنے بچوں پہ ان صورتوں کو بچے تو نہیں پڑھتے نا خود پڑھ لیا ہاتھ پھیر دیا ماں نے پڑھ لیا سرسلے کر سارے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا کوئی مشکل خطرہ نہیں ہے اور ویسے بھی گھر میں صورت البکرا کی تلاوت ہو خود کریں گھر والے کریں یا کسی وقت سارے گھر والے کٹھے بیٹھ گئے سب نے پڑھنا شروع کر دیا اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو کیسٹ میں آپ سورت اور لگا دیں اور ہر گھر میں آواز گونجتی رہے تو ہر کمرے میں پھر اس کمرے میں پھر اس کمرے میں پھر اس کمرے میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیاطین کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ اصل میں سارے شیطانی اثرات دیکھے نا آدمی اچھا خاصہ گھر کی امی ابھی بھی کی لڑائی ہو گئی کیوں بھائی یہ اثرات ہوتے ہیں ان کو ہر بھائی اچھا خاصا بیاں بیوی بی اب تعلق ہے سب کو ہے گھر گئے لڑائی ہو گئی اچھا بیوی بی اس ہر بندے کی خدمت کر یہ خامد آئے تو منہ پھلایا ہوا ہے خامند بھی ہر آدمی کے نزدیک گرا بڑا شریف اور معزز اور بہلوان ہے گھر جاتا ہے تو بالکل ٹھنڈار بن جاتا ہے یہ بیماریاں ہیں یہ اثرات ہیں برے اور ان کا حل کیا ہے اللہ کا قرآن اور کسی چکر میں نہ پڑنا کبھی بھی اللہ کے قرآن پر زور لگاؤ اور یہ صورت معوز أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ کلح اللہ عہد آیت القرسی اور سورت البکرا اور اواخر صورت الحشر و اللہ اللہ اللہ اللہ اور اسی طرح جو کے بارے میں آیات ہے نا فلم کالا موسا ماگی جی تم بھی ان اللہ یہ آیات پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ اخو اخو اخو اخو اخو سب جادو وادو اور ساری بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں جو حضور نے فرمایا ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہے امسک لسانک اپنی زبان کو پکڑ لو مقصد بات نہ کرو اور آپ نے سوچا المبئی تک اور ایک حدیث میں اگر کالی کا بابک اپنا دروازہ بھی گویا بند کر تو یہ کب ہوگا جب فتن کا زمانہ آج جائے جب فتنے اتنے پھیل جائیں کہ کسی پر اچھی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تو پھر اپنا ایمان تو بچاؤ نا پھر اپنا ایمان بچاؤ اپنی جان بچاؤ حدیث میں آتا ہے کہ پھر بندے جو ہیں وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دور نکل جائیں گے پہاڑوں میں غاروں میں جنگلوں میں جہاں ان کو کوئی آدمی نہ ملے اور وہ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں چونکہ ورنہ کفر کی قوتیں جو ہیں وہ تو اسلام کو مٹانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرتی ہے لیکن جن کو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ قائم رہتے حضرت عبد اللہ عنہ بڑے خوبصورت جوان صحابی تھے وہ گئے ہوئے تھے روم کے علاقے میں یعنی تجارتی وفد کے ساتھ مکے والے جاتے تھے نا تجارت کے لیے کبھی روم کبھی شام کبھی یمن کبھی سنا تو جاتے رہتے تھے تو وہ بھی گئے ہوئے تھے وہاں پر ہیر کو یعنی بادشاہ روم کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا پکڑ کے میرے دربار میں لے لیا لے آئے اس نے کہا کہ جب دیکھا نا اس نے عبداللہ ابن حذیفہ کو کہ اتنا خوبصورت جوان ہے اور اتنا مہذب ہے بات کرنے میں اس نے کہا دیکھو عبداللہ تم اگر اللہ کے نبی کا دین چھوڑ دو نا تو میں تمہیں اپنا گورنر بنا لوں گا حضرت عبداللہ ابن حذیفہ مسکرائے اور سر کیا گورنری کی بات کرتے ہو تم اپنا سارا ملک بھی مجھے دے دو تو میں تو نہیں چھوڑ سکتا یہ تو دین کا معاملہ ہے ایمان کا معاملہ ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں وہ غصے میں آ گیا انہوں نے حکم دیا کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دو جب پھانسی کے لیے لے, لے کے جا رہے تھے تو عبداللہ ابن حزیفہ رونے لگ گئے تو انہوں نے آگے خبر دی کہ یار آئی حل بادشاہ سلامت وہ رو رہا ہے پھر واپس لے آؤ ڈر گیا ڈر گیا لے آؤ واپس جب واپس آئے تو اس نے کہا ہاں اب تم نے میری بات پہ غور کر لیا ہے کیوں رو رہے تھے اس نے کہا میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ اللہ کی توحید کے لیے ایک جان دے دوں گا تو کون سی بڑی بات ہے میرے جتنے بال ہیں اتنی دفعہ اللہ مجھے زندہ کرے اور میں اللہ کے نام پہ پھانسی کرتا رہ میں تو اس بات پہ رو رہا تھا میں کوڈ کے تو نہیں رو رہا تھا انہوں نے کہا بھائی عجیب بات ہے اس پر تو اثر ہی نہیں ہوتا انہیں حکم دیا کہ دو بڑے بڑے کڑھا جو ہیں نا وہ تے اس آگے جلاؤ اور انہیں تیل بھرو تیل سے کڑاہ بھر دیے گئے دو قیدیوں کو بلایا اس ظالم نے حکم دیا ان کو کڑھا ہمیں ڈال دو کڑا میں ڈالے دو بے چارے ایک منٹ میں پکوڑا بن گئے تو اس نے کہا عبداللہ ابن عبد اللہ سے کہ اب بھی سوچ لو اگر اللہ کے نبی کا دین چھوڑ دو تو تمہیں میں معافی دے دوں گا تمہیں اسی طرح چلاؤں گا میں بالکل جلنے کے لیے تیار ہوں مجھے میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ لا تشرک اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا ان کو تلتا چاہے تم قتل کر دیے جاؤ یا تم جلا دیے جاؤ میں بالکل جلنے کے لیے تیار ہوں اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو کسی طرح قابو نہیں ہے اس نے کہا اچھا عبداللہ انہوں نے مذہب ایک بات سنو چلو تم میرے اقتدار کو تسلیم کر لو اپنا مذہب نہ چھوڑو میرے ماتھے پہ میرے سر پہ آگے بوسا دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا حضرت عبداللہ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اپنے لیے تو میں تجھے بوسا نہیں دیتا البتہ ہمارے جتنے ساتھی تم نے پکڑے ہیں سب کو چھوڑ دو تو پھر میں بوسر دیتا ہوں اپنی جان کے لیے میں نہیں دیتا تو کہا اچھا میں سب کو چھوڑ دوں میں کہا پھر میں بوسا دیتا ہوں. تو عبداللہ ابن اردا نے اس کے سر پہ بوسا دیا بادشاہ تھا اس نے بھی سب کو رہا کر دیا تو جب مدینہ منورہ پہنچے حضرت امیر المین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا نے فرمایا عبداللہ بن حضیفہ کو بمبل پہ بٹھاؤ اور سارے صحابہ اس کے سر پہ بوسا دو کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی جان کے لیے بوسہ نہیں دیا لیکن صحابہ کو بچانے کے لیے اس نے کافر کے سر پہ بوسہ دیا ہے ورنہ آگ سے نہیں ڈرا پھانسی سے نہیں ڈرا قدر سے نہیں ڈرا اپنے توحید کے عقیدے پہ جمع رہا تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ پھر آدمی کو حق کہنے کا فائدہ نہیں ہوتا یعنی فتنے اتنے عام ہو جاتے ہیں پھر وہاں پہ یہی حکم ہوتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ اور اگر حق کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر حکم یہی ہے کہ دین پہنچاؤ اور تبلیغ کرو دعوت دو قدم قدم پہ جا کے اللہ کا دین پہنچاؤ اور اللہ کے دین کی آب یاری کرو اور جب ایسا دور آ جائے کہ بھائی کوئی اثرات ہی نہیں ہوتے ہیں تو پھر خاموش رہنے میں ہی بہتری ہوتی ہے کہ آدمی بولے تو حق کی بات بولے ورنہ یہ ہے کہ پھر اپنی زبان کو بند رکھے تو اس لیے یہ صورتیں جو ہیں خاص فضیلت رکھتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبردست شان بنائی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کا معمول ہے کہ پڑھتے دم کرتے اور بدن پہ پھیرتے تھے تو آپ لوگ کم از کم یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے نبی یہ چھوٹی سی صورتیں ہیں یاد ہی کر لو اچھا فائدہ کیا ہوگا تین دفعہ پڑھو گے تو گویا پورا قرآن پڑھ لیا ایک فائدہ یہ ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شیاتی جن انس جو ہیں نا ان کے اثرات سے بن جاؤ گے ان کے فتنے سے بج گیا ہوگا اچھا اسی طرح اگر کوئی علماء نے اپنا یہ تجربہ بھی لکھا ہے کہ اگر مثلاً کسی جادوگر سے پالا پڑ جائے تو یہ سورتیں پڑھ کے اس کی طرف دم کر دو کہ ان وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ پھر تم پہ حملہ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و مطالعہ اس کے شرط سے میں پھر اسی طرح نے یہ بھی لکھا ہے کہ کہیں جنگل میں رات کو سفر کا رہے ہو اور شیاتی جن جو ہے وہ آ گئے ڈرانے کے لیے کبھی کوئی بلا بن گیا کبھی کوئی جانور بن گیا کبھی کتا بن گیا کبھی بھیڑیا بن گیا کبھی, بن گیا, کبھی شیر بن گیا تو یہی صورتیں پڑ کے دم کرتے رہو تو ان شاء وہ تم پہ حملہ آفر نہیں ہو سکے گا اللہ تبارک مطالعہ اس کے حملے سے اور اس کے فطرے سے تمہیں بچا لیں گے تو یہ صورتیں جو ہیں بڑی اکثیر ہیں اور اسی لیے ادور فرماتے ہیں کہ جب سے معوضتین اللہ نے اتاری ہیں پھر اور کسی چیز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی یہی صورتیں جو ہیں تعاوضات کے معاملے میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے اکمل ہیں صرف یہ ہے کہ آدمی یقین کامل کے ساتھ ان کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی حفاظت فرماتے ہیں ابر فضائل کے بعد اب مفصر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تفسیر کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمٰ ہو آحد اللہ, اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم لم یلو كفواً أحد قد تقدم ذكر صبب نزولها وقال إكرمت لما قالت اليهود نحن نعبد زير بن الله وقالت النصارى نحن نعبد المصيح بن الله وقالت المجوس نحن نعبد الشمس بالكمر وقالت المشركون نحن نعبد الأوسان أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هم الله أهد يعني هم الباهد الأهد الذين لا نزيل له ولا وديل ولا ند له ولا شبيه ولا عذيل جب فات ہی, ہی اب مفضل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کے سبب نزول کے بارے میں تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ یہودی کہنے لگے کہ ہم جو ہیں حضرت ازیر کی عبادت کرتی ہیں نہ وہ ابن اللہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ازیر کون ہے نسارا کہنے لگے ہم حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور میوسی جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں اور مشرقین مکہ کہنے لگے نا بت اللہ عسان ہم بھی بتوں کی عبادت کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سب کے رد کے لیے اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم بے فرمایا احد اعلان کر دیں کہہ دے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی هو الواحد الہد وہ واحد بھی ہے, ہے. الَّذِينَ لَا نَذِيرَ لَهُ وَلَا وَذِيرَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا شَبِيحَ لَهُ جس کی کوئی مثال نہیں جس کی کوئی مثل نہیں جس کے کوئی برابر نہیں وَلَا يُطْلَقُ حَادَ اللَّفْضِ عَلَى آدٍ اور یہ لفظ جو ہے اللہ کی شان دیکھیں کہ ماں سوا اللہ کے اور کسی پر استعمال نہیں ہوتا لوگوں نے اپنے خداوں کے نام رکھے ہیں بھی رکھا ہے عزا بھی رکھا منات بھی رکھا اسار بھی رکھا نائلا بھی رکھا بدن بھی رکھا سہان بھی رکھا یا بھی رکھا یا بھی رکھا نسرا بھی رکھا لیکن کوئی جھوٹے خدا کو اللہ نہیں کہہ سکتا ہے آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی گاڈ کہے گا کوئی بھگوان کہے گا کوئی رام کہے گا کوئی بشنو کہے گا لیکن اللہ کا لفظ جو ہے یہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا ہے اور پھر یاد رکھیں کہ یہ لفظ جو اللہ ہے نا اس میں ذات ہے اس میں حلوم باقی جتنے اسماء ہیں وہ سارے اسماء صفات ہیں ایک بات یاد رکھیں جیسے الرحمان الرحیم الملیک القدوس والسلام المؤمن المحی من الجبار المتکر یہ صفات ہے اس میں جو ہے وہ اللہ ہے اور پھر یہ بھی شان دیکھیں کہ اگر اس میں ایک حرف آپ کم کر دیں علف کا تو اللہ پھر بھی ہے اگر اس کو بھی کم کر دیں تو ہو پھر بھی موجود ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور پر اس کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا اور اس لیے علماء اور اولیاء اللہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں وہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے پایا ہے اسی اس میں ذات کے ذکر میں پایا ہے تو جتنا ہو سکے اللہ ہو اللہ ہو اس لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہو کے بڑے مزے لیکن جو آئے سو چکھلے یہ بتانے سے حل نہیں ہوتے یہ کرنے سے پتا لگتا ہے کہ اس کے اندر کیا برکات ہیں اور کیا سوراط ہیں تو اس لیے حتیٰ کہ یہ وہی لفظ ہے جو صحیح حدیث میں ہے حضور لا تکوم لات قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتالم یو کل فل اللہ اللہ اللہ جب زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت قائم کیا بارک و تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دیں گے یعنی اللہ کا ذکر جو ہے وہ بقائے عالم کا سبب ہے اور اللہ کے ذکر سے اعراض جو ہے وہ فنا کا سبب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر اپنے صفات صفات کمال صفات عظمت و جلال کا ذکر فرمایا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے